سورت الجن یہ ہے اب وہ سورت کے جو اس میں کسی جوڑے وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے منفرد ہے اکیلی سورت ہے اور یہ واحد سورت ہے جس میں اسنی تفصیل کے ساتھ جنات کا معاملہ آیا ہے ایک سورت ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس میں مسلسل خطاب ہے یا مارکر الجن کب آئی اعلیٰ رب کو مات کا اکتیس مرتبہ تو یہی آئے آئی یا یہ سورت ہے کہ جس میں ایکسکلوسو جو ہے ان کا معاملہ آ رہا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی اور واقعہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے یہ وہی واقعہ ہے جو سورہ آتاف کا ہے وہ تو جا کر انہوں نے جو کچھ کیا اللہ تعالی نے وہ خبر ہمیں دے دی اب یہاں پر حضور کو بھی وہی کے ذریعے سے مطلع فرمایا اور مزید تفاصیر آ گئی یہ بھی ہو سکتا ہے یہ اور جنات ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اوہی النہ نفر کہہ نبی کہ میری تب جانب وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے سنا کس کو سنا قرآن کو سنا فقال فمینا قرآن آجاب انہوں نے کہا ہم نے سنا ہے ایک بہت ہی دل کو لبھانے والا قرآن یادیلا رشت جو نیکی اور رشت اور ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہا ہے آمنہ بھی اور تو ایمان لے ہے اس کو میں نے کہا تھا یہ لمحے کتنی آئے ایک دفعہ کیا استعمال ہے قرآن کا اب وہ بندے کہاں سے کہاں پہنچ گئے دائی بن گئے ہمارا کیا حال ہے ہم نے اس پانی میں قرآن کبھی پڑھا ہی نہیں سنا ہی نہیں سنتے ہیں تو خیبر مل کی اسپیڈ سے جو پڑھ رہا ہوتا قاری پانچ دن میں پورا قرآن چھ دن میں پورا قرآن اور اشتہار دیے جا رہے ہیں یہ, یہ ہے ہمارا ریچوئل یہاں تو بیس منٹ میں ہو جاتی ہے یہاں تیس منٹ یہاں چلو وہاں وہاں اور سے بھی کم میں ہو جاتی ہے وہاں چلو क्या? قرآن کا نظریہ تو یہ نکلنا چاہیے وہ آپ کو پروزیکٹ کر لے جانے نہ دے سمے نہ قرآن رسام نہ آہدا اب ہم کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گے ون لہو جد اور یقیناً ہمارے رب کی عزت شان بہت بلند ہے بتد صاحبا اس نے نہیں اختیار کی نہ کوئی بیوی اور جورو نہ کوئی اولاد و نحو کانا یاقول و ہونا شفافا شفافا اور یقیناً ہمارا جو بیوقوف ہے بڑا مراد یہاں پہ ہے وہی آزادی ابلیس نئی وہ چونکہ ہمارا ذرا بڑا بڑ گر ہے تو وہ جو, جو کچھ کہتا رہا ہے اللہ کے بارے میں وہ باتیں جو ہیں وہ بہت ہی غلط تھیں شتق خلاف یہ حق نکل و ضلع پکول وجن ول اللہ کا صفا ہم تو اس گمان میں رہے خوش گمانی میں کہ جن اور انسان اللہ تعالی کے اوپر جھوٹ نہیں باندھیں گے لیکن وہ بدماش تو جھوٹ باندھتا ہم نے اپنی شرافت میں اس کی بات کو مان لی باندہ کان رجالو میں نب سے یا اردو نب میں جن نے فضاد رہا کا اور یہ کہ جو انسانوں میں سے مرد ہیں وہ جنات کے مردوں میں فالت پکڑتے ہیں یہ ہوتا تھا ان کا طریقہ وہ سمجھتے تھے کہ بیابان میں جو ہے جنات رہتے ہیں اور وہ ان کے جو ہیں سردار بھی ہیں تو اب راستے نے کڑاؤ ڈالا ہے جنگل میں تو سب سے پہلے کہتے تھے کہ ہم کس جنگل کے اس بیابان کے جنات کی ہم پناہ میں آتے ہیں اب وہ سنتے ہوں گے یہ بے وقوف یہ آدم کی اولاد ہمارے تو جد امجد کو نکال دیا گیا جنت سے اس لیے کہ اس کو سجدہ نہیں کیا یہ ہمیں معبود بنائے بیٹھے ہیں ہماری پناہ طلب کر رہے ہیں لہذا ان میں اور سرکشی پیدا ہو گئی اور اکڑ گئے کہ یہ انسان ہو کر یہ ہماری پناہ مان رہے ہیں ہم سے طلب کر رہے ہیں پناہ تو اس سے ان کے اندر اور زیادہ سرکشی پیدا ہو گئی وہ نہو کہاں رجالو ملے ان سے یہ عزون ابھی والن ضلع کا ماںظم تم اللہ صلاح عہدہ اور دیکھو انہوں نے بھی ایسا ہی سمجھا جیسا کہ تم نے سمجھا ہوا ہے کہ اللہ کسی کو نہیں اٹھائے گا اس کے دو مانی ہیں یعنی بات سے بادل بہت کوئی نہیں ہے مرنے کے بعد یہ اٹھنا نہیں ہے اور یہ بھی کہ شاید اب اللہ کسی اور کو رسول بنا کر نہ بھیجے ائیا بص اللہ آحدہ اس لیے کہ چھ سو برس بیت چکے تھے. وہ تورات سے واقف تھے جو سورہ میں آیا ہے وہی برس یہ طویل ترین وقفہ تھا نبوت کا کہ کوئی نبوت کوئی رسالت دنیا میں نہیں تو ان کو یقیناً خیال ہوا ہوگا کہ بس اب ختم ہوا معاملہ اب کوئی اور رسول نہیں آئے گا وانا نمست سما اور ہم نے ذرا ٹٹولا آسمان کو ہم نے کہا کچھ خبریں وبریں لے کر آئے ذرا نیب کی فوج رہا بولے اراتوں شہیدوں کا تو ہم نے تو پایا اس کو کہ وہ بھرا ہوا ہے سب چوکی داری سے اور انگارے رکھے ہوئے ہمیں کھدیڑنے کے لیے یعنی یہ کہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کوئی واقعی وقت ایسا ہے کیونکہ یہ سارا انتظام خاص طور پر جب کہ وہی یہ قوت آتی تھی تو اہتمام کر لیا جاتا تھا عام حالات میں کوئی بات نہیں روح اتر رہے ہیں فرشتے اور یہ جو ہیں یہ آگ سے بنے ہیں وہ نوری ہیں یہ ناری ہیں کچھ نہ کچھ ان سے آرانہ گانٹ کے کچھ نہ کچھ ان سے لے لیتے تھے یا یہ کہ اچھک لیا من اس طرح کا سرا قتل کسی نے کوئی چیز جو ہے کہیں سے لے لی لیکن اب جو ہم نے دیکھا ہے آسمان کو تو واقعی وہاں تو بڑے سوس پہرے لگے ہوئے جان کوئی نہ کوئی وہی کا سلسلہ ہے اور نبوت آ ہے اور وہ نبوت ہمیں تو مل گئی ہم جا کر ہم جا کر سنائے کلام اور ہم ایمان لے آئے وانا نمستے سوا وجنا تھا کسم شریدوں شوہبا وانا کننا نقوہ مکائے کا سم اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ گھاٹ میں بیٹھا کرتے تھے کچھ لینے کے لیے مقاعد مقعد بیٹھنے کی جگہ یہاں پہ بیٹھا جائے ہم وہاں پر اپنے ٹھکانوں میں بیٹھا کرتے تھے منسم امان لیکن اب اگر کسی نے کچھ سننے کی کوشش کی عجیب لہو شہابر رسدا وہ پائے گا اپنے واسطے ایک انگارہ دھات میں مزائی پیچھا کرے گا اراد معلوم ہوتا بہت بڑے عالم تھے یہ تو کے جاننے والے انہوں نے ایسی عظیم بات کہی ہے ہمیں یہ معلوم نہیں کہ آیا زمین میں بسنے والے ان انسانوں کی کوئی شامت آ گئی ہے یا اللہ نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ کیا ہے رسالت آئے گی تو دو ہی نتیجے ہیں. یا تو کوئی عذاب آنے والا ہے اب. اس لیے کہ وما کرنا معذریبی نہ حت آنا رسولا یا تو کوئی بہت بڑے پیمانے پر انسانوں کی شامت آنے والی ہے جیسے قوم نوح قوم ہوت قوم صالح کا اشر ہوا تھا وہ ویسا ہی حشر ہونے والا ہے اللہ نظری ہم نہیں جانتے اور شرما بے منفرد زمین والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے ہم ارادہ بہم ربهم بہم رشدہ یا ان کے لیے ان کے رب نے پھیلائی کا خیر کا ارادہ کیا ظاہر بات ہے نبوت اور رسالت محمدی خیر پر منتج ہوئی منت سوالا و منالک اور دیکھو ہمارے اندر نیک بھی ہیں جنات نیک بھی رہے ہیں اور دوسری طرح کے بھی ہیں بل نہیں کہا یہ ہے حکمت تبلیغ بروں کو بھی برا نہ کہو ہاں دوسری قسم کے بھی ہیں نیٹ بھی ہے اور دوسری قسم کے بھی ہیں کننا کرائے کا قیدادا ہم تھے مختلف راستوں پر جو کہ ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے تھے یہ قیدا جو آیا تھا نا قدت کمیز پھٹ جانا کمیز کا وندہ نلندہ اللہ نوجود اللہ فی الضد ولم نوجودہ ہوں ہرپا اور ہم نے یہ جان لیا کہ ہم اللہ کو عاجد نہیں کر سکتے ہرا نہیں سکتے نہ زمین میں بھاگ کر اور ہم کہیں بھاگ کر امید میں اللہ کو شکست نہیں دے سکتے اس کی پکڑ سے نکل نہیں, نہیں سکتے وہ انہیں لمبا سمے الہدا عام اور ہم نے تو جب وہ ہدایت سنی الہدا سنا اس کی استعمال ہم نے کیا ہم تو اس پر ایمان لے آئے ربھی رب فلاں یقاف بخش بلا راہ کا تو جو کوئی بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر کوئی خوف نہیں ہوگا کہ نہ اسے اس کوئی نقصان دیا جائے گا نہ اس پر کوئی زبردستی ہوگی کچھ جاتی ہوگی جیسے جیسے ان کے آمال صالحہ ہیں پورے پورے اللہ تعالی کو دے دے گا والا من المسمون اب امن اور دیکھو ہمارے اندر وہ بھی ہیں جو فرما بردار ہیں اور وہ بھی ہیں جو بے انصافی کرتے ہیں یہ قسط کے لفظ کے ساتھ سمجھ لیجیے جب یہ سلاسی مجرد میں آتا ہے تو کاف اس میں فائل بنا وہ نا انصاف کے معنی میں ہے یہ باب افال کے خواص میں سے ہے سلب ماقم جس کو کہتے ہیں جب جب اپنی باب ایف... باف ابال افال میں آئے گا تو اس کے معنی ہے عدل و انصاف اور جب سلاسی مجرت میں آئے گا تو نا انصافی محمد اسلم و اولا کا تہر جو لوگ اسلام لے آئے اطاعت قبول کر لی تو انہوں نے تو گویا کہ ڈھونڈ نکالی خیر کی راہ نیتی کی راہ انہوں نے تلاش کر لی محمد قاسطون اور ڈبے انصاف فان جہنم حق وہ لوگ جو ہے پھر جہنم کا اجتمن کر رہیں گے یہاں تک ان کی تقریر ہے جو انہوں نے تبلیغ کی ہے جو بات آگے آ رہی ہے یہ خود اللہ کی طرف سے کلام ہے النب استقام والا قبیقت لاستا ہے نا ہم اور یہ کہ یہ اگر لوگ اپنے اس طریقے پر جو, جو طریقہ انبیاء کا تھا جو, جو آدم نے دیا تھا جو نو نے دیا تھا یہ چلتے رہتے تو ہم انہیں خوب پلاتے پانی بھر بھر کر خوب شراب کرتے ہیں ان کو یہاں نفظ طریقت آیا ہے قرآن میں شریعت طریقت سم جالنا کا آلہ شریع یتی شریعت اور یہ طریقت دونوں کا بفوق ایک ہے طریقہ شریعت لیکن یہ کہ اس کا استعمال ہو رہا ہے کہ شریعت سے مراد دی جاتی ہے جو دین کا قانون ہے اس کے ظاہری پہلو قانونی پہلو اور طریقت اسی کے باطنی پہلو کا نام ہے کہ ایک نماز ہے وزو کیسے کرو گے کیا فرائض ہیں کیا نوافل ہیں کیا کام دے دیا تو وضو نہیں ہوا یہ شریعت بتائے گی یہ آپ کو فقیر بتائیں گے یہ آپ کو مفتی حضرات بتائیں گے لیکن نماز کی اصل روح تو ہے خوشو اور خضو حضور. حضور قلب یہ پھر طریقت کی طرح منتقل کر دیا گیا بدقسمتی سے پھر ان کو پھاڑ دیا گیا وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے یہ سب چیزیں اجزا ہونی چاہیے تھیں اور جو ہمارے امرین صوفیاں ہیں وہ بہت بڑے عالم بھی تھے ایسے نہیں تھے کسی صوفی صوفی تھے وہ بہت بڑے مفتی بھی ہوتے تھے بلکہ امرین کا اس دور میں بھی جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قاضی صلاح اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ وہ مفتی بھی ہیں مفسر بھی ہیں محدث بھی ہیں اور بہت بڑے مرشد بھی ہیں مرزا مذہب جانے جانا شہید کے خلیفہ ہیں جنہیں شیعوں نے قتل کیا شہید کیا اور یہ سب شیخ احمد سلحدی رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ ہے سلسلہ وہ جد دیا اس کے برو نے وہ ہیں وہ جانے جانے صفات لوگ یہ نفت رہوں فی اور یہ بھی جو ہم کو پانی پہ لاتے اور سراب کرتے یہ بھی اس لیے تاکہ ان کو اور جانچے اور پڑھے اور امتحان لے ایک امتحان غربت میں ہے ایک امتحان کمن میں ہے ایک امتحان فاتح میں ہو رہا ہے ایک امتحان ہو رہا ہے کہ کسرت سے ہم نے دے رکھا ہے ممن یوری بن ذکر رب بھی اور جو کوئی بھی اعراض کرے گا اپنے رب کے ذکر سے اسلوک ہو عذاب السادہ تو وہ چلے گا وہ ڈال دے گا اس کو چڑھتے عذاب میں اللہ تعالیٰ ایسے عذاب میں سادا جس کی شدت بڑھتی چلی جائے گی وہ مساجد علی اللہ فلاں د اللہ اہدا دیکھو مسجد اللہ کے لیے ہے مسجد سے مراد مسجد سجدے کی جگہ بھی ہے اور مسجد سے مراد سجدے کے یہ آزاد بھی ہے یہ پیشانی اور یہ نعت اور یہ ہاتھ اور یہ پاؤں ایڑیاں وہ پنجے یہ سارے جو ہیں جو جسم کے حصے ہیں یہ مسجدیں بھی اور سیدے کی جگہ بھی للہ ہے سب اللہ کی ملکیت ہے فلاں لو ما اللہ عہد اللہ کے ساتھ کسی اور علاقوں مت پکارو وانہ ہو لما قوما عبد اللہ یدوہ کالو یا کنون آبدا اور یہ اب یہاں پہ کال آ ہے ان کا جنات کا کہ جب جب وہ عبداللہ کو ہم نے دیکھا وہ پکڑا تھا وہ قرآن پڑھ رہا تھا وہ نماز پڑھا رہا تھا لما قام عبداللہ اللہ اسے پکار رہا تھا اللہ کو اللہ کا بندہ کالو یا کنون لبادا وہ تو ایسے ہو رہے تھے سننے والے گویا کہ اس کے اوپر ٹھٹ کے ٹھٹ جبا ہو جائیں گے وہاں پر لیکن یہ کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے وہ لماز و کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو میں پکارتا ہوں اپنے رب کو بلا اوشنی کو بھی احاطہ اس کے سوا میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں کو لکم بروں بلا کہہ دیجئے مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے تمہارے لیے نہ کسی نقصان کا اور نہ کسی راہ پر لانے کا میں تمہیں ہدایت نہیں دے سکتا تو آئے یاد کر دیجیے اللہ اے نبی آپ ہدایت نہیں دے سکتے جسے بھی چاہیں تو اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے نہیں من اللہ نہیں مل کہا گا کہہ دیجیے میں ہڈ نہ پاؤں گا کہ مجھے اللہ کے سوا کوئی پناہ دے سکے ججیرا من اللہ, اللہ کی پکڑ سے بچانے کے لیے مجھے کوئی پناہ دے سکے میں نہیں پاؤں گا ولند عجیب مندو نہیں مل اور اللہ کے سوا میں کہیں جو ہے وہ اپنا سر چھپانے کی جگہ نہیں پاؤں گا اللہ من اللہ ورثال ہی اللہ یہ کہ میں اس کی طرف سے پیغامات اور اس کی طرف سے تبلیغ کا فنیلس انجام دوں اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو میں کب جاؤں گا فلسینس ہم تو پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسولوں کو بھیجا اور پوچھ کر رہیں گے رسولوں سے بھی ومن یا صحول جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فن الحو نارا جہن نما خالدین ابدا تو اس کے لیے تو پھر ڈھنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا حت اذا راؤ ما مایو یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں گے جس چیز کی انہیں دھمکی دی جا رہی ہے فصیح امن الفاص و خل و ادادہ اس وقت انہیں معلوم ہو جائے گا کون کمزور ہے مددگاروں کے اعتبار سے اور کون اقلیت میں ہے تعداد کے اعتبار سے وہ تانے دیتے تھے نا کہ دیکھو محمد تمہارے پاس تو بیٹھے بھی ہوتے ہیں تو ہمارے قمی کاری بڑے لوور طبقات کے لوگ اور وہ بھی چند ہوتے ہیں دیکھو جا کے ابو جہل کی محفل بھری ہوئی ہے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے وہاں پر اس وقت معلوم ہو جائے گا من اضاف و ناصرن و اقل و آزادہ یہ سورہ مریم میں بہت تفصیل سے یہ من بولایا ہے کولی ندری یا قریب ما تو نام ام جل و لہو ربی آمدا کہہ دیجئے نبی مجھے یہ معلوم نہیں ہے آیا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے جس چیز کی دھمکی بھی جا رہی ہے وعدہ اور وحید بر کی ہے سننے اصل الفاظ کی ہے وعید دھمکی وعدہ لیکن گرو اصلی وہی ہے آیا وہ قریب آ چکی ہے اسے یا ام جانو لہوری امدا یا یہ کہ میرا رب اس کے لیے ابھی کچھ مہلت دے کوئی تمہاری رسی دراست میں نہیں جانتا یہ سورہ انبیاء کے آخر میں بھی آیا تھا بلی ندی قریب وات ہوا دور کہہ دیجیے نبی میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا وہ قریب آ چکی ہے یا ابھی دور ہے عالم الغیب وہی ہے غیب کا جاننے والا فلا یو دھر والا غیر ہی آہدر وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا علام تضا بل رسول سوائے جس کو وہ چاہے اپنے رسولوں میں سے یہ بہت اہم قانون ہے قرآن کا اور اس میں سارا مسئلہ علم غیب کا حل ہوتا ہے ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو بھی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی مانتے ہیں چار باتیں وہ مانتے ہیں تین میں نے ایک مرتبہ تحقیق کی تھی بڑی مفسل جا کر بعد لوگوں سے ملاقات کی بھی میں تعلیم تھا کل دیکھیے ہم ثابت ہم مانتے ہیں ہم اس بات کو نبی کا علم ذاتی نہیں اٹائی ہے اللہ نے جو دیا وہی ہے نبی کا علم قدیم نہیں حادث ہے پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا اللہ نے دے دیا تو ہو گیا اور نبی کا علم غیر محدود نہیں محدود ہے میں نے کہا یہ تین باتیں جو شخص مان لے میرا اس سے اب کوئی جھگڑا نہیں رہا لیکن ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے ایک ڈیفینیشن کر لی علم غیب کی علم غیب وہ ہے جو بغیر کسی کے بتائے خود حاصل ہو جائے اس اعتبار سے تو میرے پاس بھی علم غیب ہے نہیں, یعنی کسی کے پاس کوئی کوئی علم ہے ہی نہیں ہمیں دیا ساتذہ نے دیا حضور کو دیا اللہ نے دیا جبریل کو دیا اللہ نے دیا اس معنی میں تو ذاتی علم تو کوئی بھی نہیں مانتا کسی کا علم تو جمع سے ہوتا ہے البتہ علم غیب کسے کہتے ہیں وہ چیزیں جو ہماری نگاہوں سے چھپا دی گئی ہیں وہ عالم غیب ہے جنت ہے دوزخ ہے فرشتے ہیں یہ سب کیا ہے عالم غیر تو نبیوں کو تو کچھ نہ کچھ حصہ اس کا دکھایا جاتا ہے تو نبی بنتے ہیں ورنہ میرے اور نبی میں فرق کیا ہوا بھائی اگر میرا بھی علم وہی ہوتا ان سما وسارا ول اور حضور کا بھی علم یہی ہوتا تو فرق کیا ہوا حضور نے تو اس دوسرے علم کے اعتبار سے تو صاف کہہ دیا اور تم عالم دنیا کو لیکن حضور کو میراج میں جنت دکھا دی دو دکھا دی زمین پر رہتے ہوئے آپ نماز پڑھا رہے تھے اس سستا کی نماز اسی کے دوران اچانک ایک دفعہ آپ آگے بڑھے لوگ حیران ہوئے کیا ہوا ہے ایک دفعہ پیچھے ہٹے لوگوں نے پوچھا بعد میں کہ حضور یہ, یہ نماز کا حصہ تھا یعنی ہم بھی پوری سطح کیا کریں اس نماز کے اندر یہ فرمان نہیں اصل میں میرے سامنے جنت لے آئی گئی اور بے اختیار میرا ہاتھ بڑھ گیا کہ میں اس کا پھل توڑ لوں اور میرے سامنے اس کے بعد لے آئی گئی اور اس کا جو بمکا آیا گرمی کا اس سے میں بے اختیار پیچھے ہٹا دنیا میں سرکر آ رہے ہیں مہربانی ریبی میں سے ہے البتہ کل غیب یہ جو مانے نبی کے لیے وہ ہیں اور وہ مانتے ہیں ریلوی بھی مانتے ہیں کھل غیب کل غیب کا کوئی سوال ہی نہیں نبی کا علم محدود ہے نبی کا علم خالص ہے نبی کا علم عطائی ہے تین باتیں مان لیجئے باقی نبی کا علم کتنا تھا کتنا نہیں تھا یہ میں کون ہوں ناپنے والا اور آپ کون ہیں ناپنے والے دیا اللہ نے جو دیا بتایا جو بتایا اللہ اللہ اور خیر اللہ یہ عالم الغیب وہ ہے غیب کا جاننے والا فلا یو زیرو علاغبی آڈن تو وہ نہیں مطلع کرتا اپنے غیب پر کسی کو ہاں اللہ منتاب الرسول سوائے اپنے رسولوں کے کزال کا نوری ابراہیم ملکوت اس سماوات مدر ہم نہیں پڑ چکے ابراہیم کو بھی ملکوت دکھائے حضور کو بھی کی سیب کرائی إلا کو میں نے یہ دہل وب جس کو رسول بناتا ہے غیب کی خبریں دیتا ہے پھر اس کے آگے اور پیچھے وہ اپنے باڈی گارڈ رکھتا ہے چوکی دار رکھتا ہے جس لوگوں میں بے نے یدہ ہے اس کے سامنے بھی ومن خل کے ہی پیچھے سے بھی چوکیدار عبادت کرنے والے لے یا لمان قد ابلغو رسالات اساد تاکہ یہ بات بالکل واضح ہو جائے کہ انہوں نے واقع اپنے رب کے پیغامات پہنچانے کا حق ادا کر دیا جیسا کہ حضور نے پوچھ کر جواب لیا تھا اللہ رسالتا غمتا و نساک ہم گواہ ہے حضور احاطہ بما الم اور اللہ تعالیٰ جو کچھ ان کے پاس ہے سامنے سب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں وہ احساط اللہ شیم اور ہر شے کی اس کی جو انوینٹری ہے وہ بڑی مکمل ہے کوئی چیز وہاں سے غائب ہونے والی نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ حساب کتاب کا اسے رکھا ہوا ہے بارک اللہ علی ول کم القرآن عظیم و نفانی ویا کمبل آیاتی عزد کی